صاحب اور حضام لکھا ہے اس کے براہ مشاعت چکی ہے جب ان کی ان کی چوک کے سدھار داخل ہو جاتا ہے ان کی ہے اکیلے کام ہوتا ہے کہ دارت میں کام کرنا ہوتا ہے اکیلے دار چلانا اپنے گفتگار میں داخلہ ہوتا ہے ہمارے ملان صاحب احییشن... احمد اللہ علیہ بہت بڑی شخصی ہے سارے کاموں کے لیے ہر کسی کا آدمی آتا تھا گاڑی سے وہ گھر پر آ رہا ہے یہ گھر پر آ رہا ہے جمع چلانا وہ گھر پر آ رہا ہے اسی آدمی کو پتا چلتا مجھے دور کر لگا تھا مجبوری طور پر جفیق خراب ہوئی اس میں احیاتی... اس احیائی... طرح ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جو پورا خاندان ان کے ساتھ نکالا تھا وہ ڈاکٹر صاحب آیا تھا میں کل آپ کسی میں ہمارے پاس ہو میں تھا کہ ہیں جی اس کا داخل کر دیا داخل کرنے کے پہلے جب انہوں نے داخلے کے بعد فور اسپتال والے کہ روکین روکن ٹیکس وہ بکھا کرتے ہیں ڈاکٹر کہ ان کے جو معائنے ہوتے ہیں جو بڑی داخل ہوتے ہیں خون نکالو جب پہ جا بول لو خون نکالو اور تبدیلی آم لوگ تفتی کر لوگوں نے روکین کرتی دیا ہے پہلے کتاب سی کے سیکٹ نہیں تھی ہے میری اسپتال شروع کی ہوئی تھی تو آپ اسپتال میں داخلہ نہیں ہوا تھا میں اس وجہ سے وہ تفصیل اسپتال کے ماحول میں آ کر اور اس میں جو پوری ترسیل ہے اس وجہ سے آپ کو وہ تصدیق ہوگی ایسا یہ ایک جو ہے تو اکیلے اکیلے بھی ہے خود اپنا سفر کرنا ہے ایک ہے آدمی کسی میں داخل ہو کر اس کے ماحول میں آ کر اس پہ اپنی باقاعدہ اصلاح کروا کے اور پھر حالمی کرنا شروع کروا کے مل جاتا کے سیدھان کر جیت ملک نبھا رہی ہیں اس میں ایک گزر خیال میں سر پورا مجموعی کر دیا تھا ایک ہوتا ہے فائدہ خاص ایک فائدہ آم ایک فائدہ کام فائدہ خاص فائدہ آم فائدہ کام فائدہ صاحب سے کوئی مخصوص ایک بات آدمی کوئی مخصوص ایک بات آدمی سرمان پوجا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ نائب صاحب کا پروگرام تھا بڑا مزہ آتا ہے آپ کبھی سنا نہیں آپ کو پتہ چلے نہیں بڑا مزہ آتا ہے ما ماشاء اللہ مزہ بہت اس میں مزہ آتا ہے اس زیادہ آدمی کو مزہ اور بھی لگا سکتا ہے بسولہ آج احساس ہے دینوں کے مقابلے کی دینوں کابل کا مقابلہ تقاولی ابھیان تقابلی ابھیان دینوں کابل کا تقاولی ابھیان جو ہے وہ مخصوص تھا چھوٹا سا شعبہ ہے دین کا وہ آپ نے سن لیا انہیں کو نہیں رو کی لڑائی دیکھی اس کو بڑا مزہ آیا نہیں مہنگوں کی لڑائی دیکھی مینڈے لڑاتے ہیں لوگوں نے بڑا مزہ آتے ہیں آدمی اور ہمارے گاؤں میں ہمارے رشتے دار ہوتے تھے تو بولنے کے ملازمت ہو جاتا رننی جی جی کڑی ہو جائے اس میں خبر لگے گی تک نہیں جی بولے جو ہمارا بولے گا اس سے آگے ہو گئے گئے بڑے مزہ آتے ہیں سارے جا کے بیٹھ کے بیٹھے میرا بڑا مزہ آتا ہے بڑا رہے آپ کا ایک مخصوص بات تقاولی کا کیا کوئی ہندوستان والے جو ہیں وہ ویو گوپ ہیں وہ جنہیں پروگرام چلا رہے ہیں اپنے ٹیلیویژن سے پروگرام چلا رہے ہیں بے گوپ ہے گر چلا رہے ہیں یہ دی آدمی دیندار گھروں میں کیبل کے گھانے کا بہت بڑا اشتہار ہے یہ آدمی گھروں میں کیبل کے داخلے کا بہت بڑا ہے یہ آدمی دیندار گھروں میں کیبل کے داخلے کا بہت بڑا اشتہار ہے جس کی سے کیبل داخل ہوتی ہے اور وہ اس سے کوئی انقلابی مضبوط نہیں جان کرواتے جس سے تعمیری شخصیت ہو جس سے زندگی میں انقلاب آئے اور جس آدمی کو ایسا انقلابی پروگرام لے جس کے نتیجے میں والم ستا پر کوئی کارنامہ کر سکے اس کو وہ مضبوط نہیں کراتے کرواتے توہید اور مزانی نہالی مزانی نہ وہ لا کر اللہ کا جذبہ ہو علیہ کا پک پہ جانے کا ایک, ایک, ایک دارہ ہو جو کہ دنیا بھارت جانے والی چیز ہو وہ نہیں جان پہ آل کے نتیجے میں نوجوان نقل ایک معمولی سے مخصوص فائدے مخصوص ہو کر انتراضی پروگرام سے اسلائی کی تدریشوں سے ہٹ رہی ہے اور میں نے پہلے پہلے مریضوں کو روزانی سرے میں لکھوایا تھا میں نے فیڈ سروے کروایا اپنے فور سیئر کے طالب علم سے اور ڈاکٹر فقیر صاحب نے او سائکیتک مریضوں کو جس کی وجہ سے سائکیٹک ان کا علاج کیا سمیٹ کا پھر میں نے فیڈ سروے کرایا ڈاکٹر سمیٹا میں بیٹھے اور بیاضی بٹے ہوئے فوجی سے قلعہ تو زیادہ سر لوگ اس کے پروگراموں سننے والے ہیں ان میں تقریبا تقریباً انانوے فیصد بے نمازی ہیں اور ان کو پروگرام سننے کے بعد نماز کی چوکی نہیں ہوئی ایک وہ کہتے مخصوص تھا تھوڑی دیر بات ابھی اور بائر ممالک میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں آپ لوگوں کو قبر نہیں ہو رہا پاکستان کیونکہ آپ اپنے برائے اپ واسطے سے معلومات دے رہے ہیں باہر ملک میں جو پاکستانی ہیں وہ ایک آدمی کی وجہ سے انڈیا کے ٹرین کو دیکھ کر اچھا خاصا ایم جی پاکستان جگہ لے رہے ہیں اس کے لیے انڈیا پروگرام کرا پر رہا ہے. پاکستانی جنگاد سب کا جو باہر ممالک میں ہے وہ اس کے تھوڑے سے پروگرام سرکار کے کوئی خلافی کو نہیں ہے وہ سننے کے بعد پھر سارا انڈیا ہے اور لوگ میں پہچان تھا انگلینڈ کر کے بجگل آ گیا اور ہمارے واقع پر پہچان کر کے صاحب میرا مقام اور میری جائیداد کے بھائی بچوں کو پہنچاؤ اور میرا بچوں کو شفٹ کراؤ انگریز کیا بات ہے کہ پاکستان تو جیسے نگرہ ہو رہا پاکستان ختم ہو رہا ہے میں نے کہا جی میں تو بہت میں بیٹھا ہوں وہ آرام سے جملہ ہے بڑے جان سے بیٹھا ہوں کوئی اس پہ کوئی پریشانی نہیں آئی آپ امن بنا سے بیٹھے ہمارے پاس ہیں بھائی متبادل کریں گے اب بیچارے کو کہتے ہو کہ یہ دشمن بول کی جس ذریعے سے میرے بھائی یہ باتیں کی آسان نہیں ہوتی اتنی آسان ہو کہ کافر ملکمل آپ کے دل کی بے تقریب کا شوقین ہو گیا نہیں میں چھوٹے سے مخصوص مضمون کو جس میں کوئی اشلا انقلابی پروگرام نہیں ہے کوئی رائے کرم تلا کا جبہ نہیں ہے اس کے ذریعے سے اپنا اہم سیاسی موقف اور اپنا عام فائدہ حاصل کر رہا ہے یہ تو فائدہ م... فائدہ مخصوص فائدہ عام فائدہ ہم یہ بہت سارے لوگ آئے نماز کی توفیق ہو گئی روزہ نماز روزے کی چوکی کو ہو گئی کوئی بھی بادشاہ کو سے ہو گئی مجھے کچھ تبدیلی آ گئی یہ فائدہ یہ ای عام ہے ایسی کچھ تاریخیں ہیں پاس بیٹھ کے ضروری ضروری موٹر موٹا اندر کو آپ لگا آپ دیکھیں رہے ہیں سرا یہ فائدہ یہ ای عام ہے ہوتا ہے فائدہ یہ کام مکمل زندگی کا بدلنا مکمل آدمی کی شخصیت کا تعمیر ہونا اس پر ولایت کا دروازہ چلنا اس پر اللہ تعالیٰ کے سننا اور ولایت کا دروازہ کھلے تو فائدہ کام اکری تو مکمل دینی ہلوم داخل کرنے کا ہے جس کی کہ محنت محنت ودالت ہو رہی ہے مدارت جس کی محنت ہو رہی ہے وہ تو دینی ہلوم کو سیکھنا یہ فائدہ کام اکلی اور میرا مدارس والوں میں گرا ہے میں ان کی دستربندیوں میں جایا کرتا ہوں بچاؤ آو اور بیٹھ کے سنتے رہتا ہوں کہ کی کیا کرتی ہوں ان کو یہ زوم ہے تو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ کئی مسجد دس و تدریج نہیں ہے انہوں نے دستربندی میں کیا تو بات بیان کر رہے تھے کہ عزیز صاحب سے آج کل تو پہلے جو بند کاٹ کے بھی بیس ہوتا تھا اور پنا پکا کے منزلیں طے کی, کی ہوگا ہمارے پڑھاس میں لکھے ہوئے بدل سے جو گزرا ہے کہ اس کے چپراسی سے لے کر اس کے شیخ العزیز کا سارے قابل بلی ہوا ہو گیا کہ مدرسہ کا شیف العزیز بہت نہیں ہے وہ ایسی گھر میں گیا اور بیان کر رہے تھے تو انہوں نے امامہ حسین حمل حملے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فضرہ کیا فری شکری رحمۃ اللہ شریف شکتی رحمۃ اللہ علیہ اور ماں محمد ہمر رحمۃ اللہ کا فطرہ کیا تو مجھے ہوا کہ, کہ وہ سمجھ رہے کہ امام کی والے مولوی ہیں والے والے مولوی ہیں اور ہیں ان کے اللہ علیہ مجھے نظر ہوا کہ آرمی ہے ہو گیا ہے لیکن وہ مشاعر سلوک سے ایسا ہوا نہیں ہے کہ امام مزید ہم نے جواب سے بیان کیا کہاں مطلب نے کہا کہ میری وقت بات پر ہو گئی کہ میرے کو عزوم کر رہا تھا نام ہمارا علم کر رہے تھے اس وجہ سے ریزو گیا کہ میرا مسلانی ایک عالم کے پتم جانا چاہیے اس سے میرے وقت رحمان اللہ <سؤال> اور امام حضد احمد رحمۃ اللہ علیہ فلکرت الزاع نے فرقی نے تطار رحمۃ لکھا ہے کہ یہ چاروں امام ہیں یہ اونچے درجے کے خفیہ اکرام ہیں رات جو بند میں یہ صرف نرضے کے شکل اونچے درجے کے خفیہ اکرام ہیں عدل غیر رحمۃ اللہ علیہ عدل نردین رحمۃ اللہ علیہ اگر حیثی رحمۃ اللہ علیہ اب ثمین اللہ علیہ اگر مولانا نظیر رحمۃ اللہ یہ انتہائی بلند پایا سکے بلکہ مرمو نے لکھا ہے کہ یہ متاثرین ہیں یہ درمیانے درجے کے اللہ سے قدم آگے ہیں کہ ان کو وغیرہ کے مقامات لیکن درمیانی دور میں قرآن دن چلنگ کا کرتے ایسا نہیں رہا یہ بات کے لوگ جو آئے خاص طور سے حالات میں بند یہ ظاہر باتوں کا کیا کیا مجموعہ ہے جیسے مسلح دس ہے شخص عزیز ہیں اور بڑے بڑے فخار ہیں ایسے ہی یہ پاگنک کے بہت بڑے ماہرین ہیں تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے زیادہ تو ایک کا دماغے بڑھ رہے ہیں اور یہ یہ درج ہے یہ مدرفیز نہیں ہیں درج ہیں جار مزہ قلعہ مسہور سائز مسہذ بتانے والے نہیں ہیں ارے بھائی ان چیزوں کو مجاہدات سے گزر کر عادت کیے ہوئے ہیں نفیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاطفہ کے انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم <سلام> سہارنپوری رحمتہ اللہ شاہ رحیم پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ اس گور کے شاہ ولی اللہ ہے کام الحمد نے کہا فرماتے کہ میں ایک بزرگ سے بیٹھ ہُوا بزرگ بیت ہوا تھا اور نام تھا عبد الرحیم سہارنپوری یہ رائے پوری ہے نا کیا اب ذہیم سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ذہیم پوری رحمت اللہ علیہ یہ انگریزوں کی فوج کے اور انگریزوں کا جب حملہ سواس پر ہوا سہدو بابا رحمۃ اللہ علیہ اخن نبول رسول احمد اللہ علیہ یہ امریکہ کے بغام پر انگریزوں کے خلاف لڑ تھے یہ انگریز کے فوجی کے طور پر یہ آئے ہیں نا. ان پر حملہ کرنا ہے یہ جب تو لڑنے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں کہ الگ ولی ہے کہتے ہیں میں اتنا بات کی میں جب پاس آئے میری گولی خطا جا رہی اور اسے پتھر سے ہیں مہاراجی مارا جاتے ہیں کہتے مجھے بات آگاہی ہوگی کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں تو یہ کے ولی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ لوں سے دو باتوں پر بیت انہوں نے کی ہے پر بیت کیا, کیا کہ میرے نوکری نہیں کرو گے کہتے چلا گیا کہ میں واپس اللہ اللہ کرنے لگا لیکن پھر غریب آدمی تھا ماشد کی دوبارہ نوکری دو کر لی میں تو پھر چلا گیا ایسا لگا چوکی جی اگر تو بتایا ہوا صحیح طور پر بیٹھ ہوا یہاں تک کہ کام کر دیا فوجی اس وقت کا تو اس لوگوں دوران ہے ان کے بہت بڑے آرے اب رہی سال گوری رحمت یہ ان کی ہنسا ہو گئی تو ان میں مجھے خلافت ہو گئی کہ ہر سال میں کچھ دن علاؤ رہے میں سابق کری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر گزارا کرتا تھا وہاں گالخوا پڑنا کنپاش کی بڑھاوٹ کرنا سر بزار میں لگنا اور دھیان رکھ کے انمن کا نظر ہوتا ہے انوارات کی نور ہوتا ہے تین برکات کا نظر ہوتا ہے جن لوگوں سے روشن ہو جائے ان کو کل میں پھیل جاتا وہ محسوس ہوتا ہے چلا گیا رات میں فیا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بارش نہیں ہوگی نو تھا اور اورنگ الگ گیا براہمن میں جا کر اپنے کپڑوں کو اپنی چادر کو بتوں کا کوئی بارش نہیں تھی پھر میں باہر آ گیا پھر باہر آ گیا پھر بات پھر وہ اس بارش کی خواہش ہوگی بڑے خیال ہوا کہ پھر بارش گیا تو کہتے ہیں جب کہ پسلی تھی کوئی بارش نہیں تھی کہ بارش نہیں تھی تو اور بات ہو رہی ہے اتنے میں گیا تو آواز نہیں رہی جی تو بہت لوگ یہاں خوب کوئی رہی نہیں ہوگا جسے آواز لے رہے ہیں. میں بولر آواز میں رہی پھر آواز جب رہی وہ کہہ رہے آخر مجھے آواز مجھے کہہ رہے کہ ہاں آپ کو بھی آواز دے رہے ہیں آپ بھی آواز دے رہے ہیں تو یہ اللہ احمد صابر کر لیجیے رحمتہ اللہ علیہ کے مزاح سے آواز آئی کہا کہ ہمارا فیض اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس بات جو ہے تو گنگواڑ میں جا کر رسی جنرل گنگویش حاصل کر رہا کہتے میں گیا وہاں پر گیا وہاں پر اللہ کے شان وہاں ہاں سے بیس کے خرید جو ہے تو ایک ان کی خلافت وہاں سے ایک قابل میں ایک ان کی خلافت جو ہے تو اس کے سابق سلسلے میں مولانا شریف گنگوئی رحمتہ اللہ صبح ساجر کے وقت سے لے کر صبح کی نماز تک گنگوار شریفی خان کا اور ابھی میں ایک بڑا بڑا تالاب اس سے اپنی مسئلہ جس نے مولانا رحیہ صاحب مولانا صاحب صاحب رحمۃ اللہ کہ اس بعد سے اللہ شروع ہوتا تھا جاری ہوتا تھا تو سارا علاقہ تھا Allah Allah, Allah, اللہ, Allah Allah, اللہ, Allah Allah, اللہ اللہ تم پتا اللہ شری اللہ اللہ تم کتا اللہ شری اللہ اللہ کرتا کہ اللہ ہو جائے کوئی بات ہی. میرے بھائی اللہ کی ہو جاتا ہے اللہ اللہ شری घूम के सारा इलाका घूमता है यहाँ तो धोबी जो वहाँ पर धोते थे कपड़े केवल का भी ये कपड़े धोते थे कपड़े के पत्थर मत मारते हैं बस महल निकालने के लिए तो ये आवाज छू छू की आवाज निकालते हैं जो گنگوار کے ضرورت تھے وہ جب کپڑے کو مارتے تو آل اللہ، اللہ، راہ ایک عامی آدمی پر اندازہ آیا ہوا تھا کہ وہ بھی اللہ اللہ ہو گیا یہاں ابوئی الحمد اللہ اور جس بار ساجد تھے سازد کے بعد ان کے جلد جڑے کرتے تھے وہ گنگوار کی بستی کا ہر ایک آدمی کرتا تھا کہ گویا اللہ اللہ ان کے آواز ان کے درازے پر آ رہی ہے وہ زمانہ کی کا تھا آپ لوگوں کی طرح وہ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے اللہ کی آواز سے اللہ کے ذکر کی آواز سے اور الطاف کی خلاف کی آواز سے ڈسٹرب نہیں ہوتے زمانے کے بڑے بڑے دعاب بادشاہ مرید ایک بڑی دن کا دعاب مریض کا مریض کہ میں کرتا ہوں لیکن ایک مجھے بھی رجوے نہیں بجو اور ایک میرے پاس آؤٹ ہوگی اور سارے گنگوا کے گنگی کے ڈھیروں سے کپڑے کے ٹکڑے سیٹرے جمع کرتے تھے اور سوئچ ڈال لے کے اس کو سیٹے تھے اور کی در لیں گے جو ڈبا تھا افسات کے بعد بھی اوپر جب وہ ڈبا نکالا جاتا تھا تو بیٹھنے والوں سے پیچھے تھا کہ میں وہاں گیئر تھا تو مطلب جا رہے سارے جس کی جلدی ہو گئے تھے یہ کیسے آ رہے تھے کہا کہ جی کی جا رہا تھی تو انہوں نے کہا کہ خیر یہ کر رہے تھے کہ کیا بات کر رہے تھے جی ہاں فائدہ کام کل بھی آئیے والا میں متراہ کر رہا تھا ان کا خیال ہے کہ درد وزیر میں ہی بات ہوئی میں بائیس دردوپیش میں نہیں ہوئے اگر مولاق احمد مر مترالیہ کہتے ہیں ان کے خوبانے میں ملک احسن میدانی صاحب میں تو سو خوبانے کا لے کے بات ہے کہ بھائی صاحب سے بیٹھ ہوئے تو شروع میں گیارہ منٹ ہوتا ہے بار گیارہ سینکڑی کے ساتھ ملے سب تک ہیں بائیس کو جاتے لگتے ہیں بات جمتا کرنا ہوتا ہے سب دن ہوتا ہے باتوں آتی تو ویسے کچھ افسر کے لیے انہوں نے خالی مکان میں خالی مکان کے دروازے بند کر کے اندر جلد ذکر کر سکتے خالی سامنے گزر رہا ہوں مکان آگے بند ہے اس میں کوڑی لگی ہوئی ہے تالا لگا ہوئے ہیں اور اندر سے لکڑی کی آواز آ اللہ اللہ کی آواز جو ہے تو ایسی معمولی آواز تو نہیں اس کی اللہ والا کر رہے ہیں اللہ اللہ کی آواز اللہ بال کریں بڑی آج نام کا جان کے سال نام کا جان کے سال ہر لگے جا تازے لل ہر لگے جان تاز اللہ ہے نام لیتے ہی مچا سا گیا نام لیتے لے لچارا تھا گیا ذکر میں تاثیر دورے ذکر میں تاثیر دو رے ہے آج ہی بے کار جو آپ سیکھنا تو سن کے پہلے زمانے میں دباگے ہوتے تھے پارا لگنے کی بہت اچھی دبارے دبے ہوتے تھے ہم پرانے لوگوں نے دیکھے ہوئے تو مستری پتا ہوتا تھا کہ وہ بغیر تالا لگا ہوئے کھول سکتے عام آدمی سادے ہوتے تھے وہ نہیں پتا کیا سویدھات دو ہزار تین کے اندر داخل ہو گیا جب داخل ہو گیا تو اس نے کیا میں نے دیکھا کہ اگر مولانا کاشن مہنتی کا منتالے جگہ جاری کر رہے ہیں کہا کہ جب جاری شروع کروایا تو اس کے ساتھ ان اللہ کے کہتے ہیں تو ایسی کے بارے میں ہو رہی کہ جب ذکر گیا میں نے دیکھا تو جب ذکر کریں لا لا ہل لم لمے تھا ان کے پاس ایک, ایک, ایک ناد ہاتھ تھے جو فن چلا ان کے پاس کھڑے وہ جب ذکر لوگ اللہ کہتے ہیں تو اللہ لا کہ وہ اس کو سام پر بھی ذکر کی ہے مستی آئی ہے تاثیر آئی ہے تو اللہ کا جیسے وہ درد لگاتے ہیں تو توان جیسے سر کو زمین پر مار رہا ہے اور جو زمین پر مار رہا ہے تو اس بار میں تو سات ایسی ان کی آواز آ رہی ہے بجنے کی آواز آ رہی تھی تو سام کی آواز آ رہی بالی ماحول کوئی وقت السلام اللہ کے کا منازاد کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو بھی کافی کاسر ہے وہ پرندوں پر آتا تھا کیا پانی کیا پتھر کیا ہجر کیا ہوا کیا پرنے سارے سارے ہی اور سر کو مزے کو خود کو ناسوس بھائی بھائی پورے ہیں کہ مزے پائے پورے کندم سمے مسجد شریف میں مزے پائے, مزے پائے،, مزے پائے، آو جو اور جو دلال کے نام کی جو تاضر ہے جو پال جاتا صحیح جگہ پال جاتا سر پھٹ جاتا ایسنا مزہ ایسنا سب کو ہمارے ادرام مزید زیادہ مطلب نے شادی نہیں کی بات سبھی ماں کا شادی نہیں کرتے آزاد ہوتے ہیں اس بار یہ مارسپ اللہ کلام اور نازیہ کلام ان کی مدد میں ہوتی ہے اس جس وقت وجود کیپیتر آ جائے اور اس وقت ان مریض پر نگاہ پڑ جائے اور والا کی جوانی میں اور وہ اس کو سنبھال اس لطف کو پالے ساری کرنے کی زیادہ جا سکتا کیونکہ اس کلام میں جو اندر ایک لہر آتی ہے سرو کی وہ دس سال چار زیادہ لطف زلی ہوتی ہے آپ گھبرائیں کوئی عالمی ہو سکتا ہے پچھ کا حل کہ بچاؤ بچاؤ آج کیسے نہ ہو کہ کاشی سے بار چیک کریں تو کیا میرے بھائی فائدہ چاند کل رہی ہے مدارس بالوں کے گلے کی بات چل رہی تھی وہ بھی ختم نہیں ہے نا مدارس بالوں کے مدارس کا گلا بھی ختم نہیں ہوا ہمارا میرے بھائی دنوتی کا نام لے رہا ہے لنگوئی کا نام لے رہا ہے جس میں لنگوئی کا نام لے رہا ہے وہ صرف ایک نارے میں نہیں تھاسٹمنٹ والی سیاست نہیں تھی میرے بھائی اس دنگوئی کا, کا بادل منصوروں کے ساتھ ان کے ساتھ یہ تیار کرنے والے کا نام نہیں کیا بات کو بالکل سیخی اور امداد اپنے باندھے سب ہزار کوئی مدرسے والا موجود ہے اس میں تٹا کر رہا ہے یہ تو خطا کر رہا اور تو سمجھ رہا ہے میں دین میں کام کرتا ہوں کیا کہتے ہیں میں دین کے ساتھ میں دن کا کام نہیں کر رہا کا کام نہیں کرتا سال چلا کرتا ہے جڑیں وغیرہ ساری ختم ہو جائیں زرا کرائٹروجن میں بہت ضرورت ہے میری فصل کو جانا پڑا موٹا چلے جیسے خیر یہ بات کرو کہ یہ بدائے چلو کہ سنا دیجیے میرے بھائی اور سنا وہ فائدہ کام سندھی کب ہوتا ہے بالکل بھیل میں بال کی نظم موری ہندی اور تیر دن کا مکالمہ ہے مریضی ہندی یہ خود ہے اس میں اسپال کرتا ہے ملا ارد اردو میں شہر ہے باب مسنی کا لگتا ہے جو ملا علوم الحمد تو اس نے اس نے کیا ہے علم حاضر ہے دین لالو جدوں کس میں دینا سے جاری جوں خرو دینا سے خون کی نبی جاری ہے سوروں کا خون کی ندی جاری ہے علم حاضر ہے دین لالو کہ جب جبیناس ہے پور کی نمی جاری ہوگی کیونکہ آج کل گرم رم سے دین ہے وہ, وہ ہے, بہت ہے بہت پریشان ہے بہت سجا منانے انہیں دلہ کہتے ہیں بل چند مارے بھو مل چند مارے بھو بل گلیارے بو ہل مرا بندی ہارے بو را بل یار بو علم کو اگر بند پر لگاؤ تو یہ تھا ہے اور علم کو اگر دل پر لگاؤ تو پھر یہ باس ہے ایک مار ہے یار دل پر لگا تو یار ہے اور بدر سب لگا تو مار ہے کہاں ہل مرا بر دل یارمرا بر تندی مارے بدر ختم ہو رہا ہے دیکھ میں کہا کہ اس کے بعد رومی آ فقیر پاک با تیرے رومی آ فقیر پاک با ترے مرگو بھی <برماتشار> رومی وہ فقیر پاک باغ ہے جسے زندگی اور موت کے رات مجھ سے پڑے اور تیرے رومی خاص رات کی پیر رومی میں میری بیٹی کو بنایا اور میرے کھنڈ پر سے ایک ہمارے سال سرکار سے ہم نے پکڑا سنا زندگی کی آخر سم تین میں نے کو بتایا میں نے اس پر کی بات کر زندگی آخری سن لگان اس کو مکمل کو بتایا انہیں توسیق ملی ہے جو سنتے مقرر ہے اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی اس کی تحفیق جو ہوگئی زندگی کے تین دن نہیں بات اور آخر دنوں میں ایک روپائی ٹھیک ہے نا کبھی کبھی ہماری ہوتی ہیں فروزے رفتہ باز نہ آئے مشین یاد آئے نہ ہے سلامت روزگار ہی پسیریں ہے راز آئے وہ گزشتہ سرو واپس آئے یا نہ آئے وہ جو سروج اور انسان موسیقی کو سروج ہے وہ گزشتہ سرو واپس آئے یا نہ آئے اور ہزار سے بادشی آئے یا نہ آئے اس فکیل کا کام پورا ہو گیا ہے اب اس کے بعد گزرا کو جاننے والا آتا ہے یعنی نہیں سرو د رف کا بال سرو دفتا ندی میں الحا نا کرامد رو گا رے فتی رے کرامد رو گا رے اوہو بغر گانا بالا نا محنت کو انگریز نہیں لے رہے تھے سر مسلمانوں نے کہا کہ آپ آخری ملاقات گورنر کے ساتھ کیے گئے ہیں تو اس کے لیے سر میں مجھ سے بھی علامہ اقبال اور باقی لوگ گئے اور اس نے کہا کہ ہمارے ہمیں ہم یہ لاش چاہتے ہیں کیا کی جائے تو گورنر نے کہا کہ ہم نے مان کا مسئلہ بن جائے گا لاہور میں میں کیا کروں اللہ اقبال پر ایک پہلی دوست چکی تھی ساری اس نے کہا یو ایس ایل ایم یو کٹ بائی ہیڈ آپ بن باڑی انجنا دیا اگر کوئی واقعہ ہو گیا بلندی کا تو میرے سر کو میری ضرور پہ اور اس وقت جان کو کہتے تھوڑے فرق رہے تھے سال لوگوں کو میں نے پلند میں کیا اگر میرا جو ہے تو گزارا نہیں چلے فرق لیا ہے جا کر والی کے قبر شانت خبر کو دوبارہ کھودا اور نکالا لے تو خلال گیا لے منترے کو لاہور لایا گیا کہتے ہیں کہ لاہور کی تاریخ میں ایسا دن لانا کسی آلین کا نا کسی قبل امیر کا نا کسی مکھی کا نا کسی لڑکا نہ کسی بادشاہ کا کسی کا دن ہوا ہے جی جی ساخر نل کا واڈل لگتا ہے کہ اینڈ میں ڈیوٹی پرانسی کی کوٹلی بتائیے ہر بار کپڑا دینا تھا میں کپڑے پر ہوں سانسی کی کوٹھلی آدمی بیٹھا ہوا ہے تالا تاغے لگے ہوئے ہیں کیا آدمی غائب ہو گئے تارا لگا ہے رہے میں نے اور لوگوں کو بتایا میں بھائی جلدی لگا ہوا ہے اور آدمی نہیں ایسا ہوتا گھر سے لوگ کہیں میں نے نکالا ہے سب دیکھ کر حیران ہو گئے شب کی پھر کیا براہ لال جیسے براک اکثر میں موجود تھا یہ جلد کا وارڈن کیا تھا وہ وکیل ابو فتح نے انیس سو چیز میں جب کا کتاب ہے کہ یہ کتاب ملتی ہے کو میں یہاں ہائی اسکول کی لائبریری سے لے کر گیا تھا اور اس کو فوٹو اسٹیڈ کرا کر میں نے تیار کی کہ کے کمرے میں روشنی پھیلی جب روشنی پھیلی تو جگہ کے ایک بزرگ ہیں جو اس کے بیٹھا ہوا ہے پاس کھڑے ہیں اور ایسے تھپکی جا رہے ہیں یعنی ہی کیا کہ ہم حیران تھے خیال اللہ کیا واقعات ہیں دربار میں بتایا کہ پہلے دن جو غائب تھا تو اس وقت دربار اصل میں پیشی ہو رہی تھی اس کی اب وہاں پر موجود نہیں تھا اور دلّی دن جو روشنی پھیلی وہ خود اخارت میں آپ صدی اللہ علیہ کے سب لائے ہوئے تھے اور اس کے پیر کو تھپک رہے تھے مان ل پھانسی دے رہے تو اس سے پھانسی کے سمے کو خود دینا چاہ تو پھر اس میں کھا کریں یہ سب کسی ہو جاتی جو ہے جو حرام ہے آپ کو قانونی پھانسی کرے گا تم فانسی کی ہے تو اس کی پھانسی کی شادت ہے اور خود لے رہا ہے تو پھر اس فکر ہو جاتی ہے یہ نئے سنچے باہر ہے کیا جب جب پڑھ ہے پڑھ سکتا ہے آپ کو کیا سوق ہے اقبال نے سر گربائی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز ماسٹر وز رہا ہے من فذیر گرد میں دینی حسابم نا دیر آج مغاہ مصطفیٰ تو غنی از دو عالم تو دونوں جہانوں سے پہلے آج اللہ تبارک من فقیر فقیر تو ہمیں روز ماسٹر من فزیر ماشر کے دن ہمارے اگروں کو قبول فرما دے گا گرد امید نہیں حسابم نادی اگر تمہارا ساتھ ضرور لے لے جاتا ہے اور نگاہ مصطفیٰ کے نام لے تو نگاہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی نگاہ سے اس پر لے تو چھپا کر کے حضور ہماری ساتھ لینا تو آخر کیا ہوئے من رسمائی تو لکڑی ہر دو آبی من شرائے من پلی روجنا شرح منو پی لکمی دینی سابم نا گھی لکمی دینی سابم نا گری الگ گائے مفا پلون الگ گائے مفا پلون ہاں بلی الگ گائے مفا پیلون اوہ پر سنجر و سلیم صاحب سلیمال سلیم چل جلال کیا ہے فکر جملے جمال کہا پہلے للو کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا پھر ہمارے پڑھیں گے شاید پڑھنے والے کیسے ہے سب سے پہلا جی چہر پہلا لو بتر قلم بتو تیرا الْكِتَابِ الکتاب گمبدیاب گینا رنگ تیرے محیط میں ہباب ایسا مطلب آپ لو بھی ہیں آپ قلم بھی ہیں اور وجود الکتاب ہے یہ کتاب قرآن پاک موجود اللہ کا موجود ہے لو بتو قلم بتو تیرا وزود الکتاب گمبدیاب گینا رنگ یہ نیلے رنگ تیرے محیط میں ہے باپ تیری ہستی جو ہے سمندر ہے یہ تو دلبلا ہے تیرے محمد میں باپ شوق ہے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نوں تیرا جلال جو ہے وہ جب ظاہر ہوا تو سنجر باغ اور سلیم بادشاہ کا جاؤ جلال کا دنیا میں دھوڑ ہوا جب تاریخ کپڑوں سنجر قوان گزرا ہے اور جو ہے سلیم کون رہا ہے اور جمال تیرا ہفت و جمال جب ظاہر ہوا توج میرے اور بھائی بسانی کی شکل میں شکل میں جائے رہی اور کچھ اور کون سا کہہ رہے ہیں چلو ان شاء اللہ آ جاؤں